لیکن کے تو ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں عربی کا آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا عربی کا آپ لوگوں کا تو نہیں کوئی ٹیسٹ شروع ہوا ابھی یا ڈیٹ تو نہیں اناؤنس ہوئی ریپیٹیشن ہو رہی ہے سنی سنائی بات ہے جی وہ بھی سوچ لیں بات کرنا چاہیے کہ نہیں سنی سنائی بات آپ خود ہی انہوں نے خود ہی کہا کہ سنا ہے تو سنیز نہیں بات ہو سکتی ہے امکان کی دنیا ہے بس لیکن کون سے ہے نہیں ہوں گے ٹیسٹ عربی کے بھی ہوتے ہیں سب لیکن ترجمے کے کئی اکثر جو ہے وہ سننے سنانے کا ہوتا ہے اصول تفسیر کا ریٹرن ٹیسٹ ہوگا اصول تفسیر پڑھنے آپ اس آپ کے نوٹس ہونے چاہیے اس چیز جو پڑھا جا رہا ہے اس کا تو ٹیسٹ ہوگا کیونکہ تو ایک چیز ہے تو وہ معلوم ہونا چاہیے آیت نمبر تیس سے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہی ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین ولو ترائذ وقفو علی ربهم یہ ترکیب پہلے بھی گزر چکی کیونکہ پچھلی آیت میں آئے تھا کہ ولو لا لعادو لما نہو عن لیکن پچھلی آیت میں فرق یہ تھا کہ لو کا جواب شرط موجود تھا اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آخرت کے حوالے سے جو مناظر اور احوال کا بیان ہوتا ہے اس میں جواب شرط معذوف کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ انسان کو اس کے خیال کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو یہاں بھی جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بس شرط ہے جواب شرط موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ لہو کا جو جواب شرط ہے اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات وہ لام کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یعنی وَ جیسے پچھلی آیت میں دیکھ لیں وََ لا لو ٹھیک ہے اگر لوٹایا انہیں جاتا تو وہ بھی لوٹ جاتے لوٹنے سے مراد ہے انہیں اعمال کی طرف لوٹ جاتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو یہ جو آ رہا ہے نا وَ ترا از وقیف یعنی ہو سکتا ہے خیال اس طرح آ جائے کہ شاید یہ جواب پیش رکھتا یعنی جب کاش کے آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو تو ان کا رب کہے گا اب یہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تو ان کا رب کہے گا جی کا نہیں لیکھے ترجمہ کیا ولو کاش کے آپ دیکھیں عز وقیفو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ ربہم اپنے رب کے سامنے ٹھیک اچھا یہاں ہم نے پیچھے جب اعلیٰ آیا تو ہم نے کہا تھا مت ٹھیک ہے یعنی ولا و تراء عز وقیف و یعنی ٹھیک ہے تو یہاں بھی اللہ ربیم سے مراد مطلعین علی عظمت اور یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد اس کو دیکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی رویت سے محجوب رکھے جائیں گے جیسے ربیم یوم لمح تو اللہ کی رویت جو ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو رہی اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ربیم اگرچہ ممکن تھا کہ اللہ ربیم میں یہ ہوتا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے یعنی yani لغت کے اعتبار سے یہ ممکن ہے لیکن لغت کے اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہ دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے تو اگر یہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا بعد ہو رہی ہے کہ نہیں تو پھر ہمیں یہ تفسیر کرنے میں کوئی معنی نہ ہوتا کہ اعلیٰ ربیم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کلمینا بجو ہی دن ناغیر الا اور نا غیرا لیکن یہاں ہم ترجمہ کیوں نہیں کر رہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں دوسری آیات سے اور احادیث سے پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کو رویت حاصل نہیں ہوگی سمجھا رہی ہے کہ جب رویت حاصل نہیں ہوگی تو اعلیٰ اور ابیم سے مراد رویت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تفسیر القرآن بال یعنی یہاں لغت ہمیں ہمارا پورا ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم کہیں لغت کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے اب ممکن ہے لغت کے اعتبار سے لیکن قرآن کی کچھ اور آیات کو جوڑ کے دیکھا جائے تو پھر یہ ممکن نہ رہے گا ٹھیک اچھا اعلیٰ اب اعلیٰ کا جو اطف ہے نا وہ اصل میں وقیفو پر ہیں کیا مطلب یہ نہیں ہے ولاء ادوقیف اعلیٰ رب القع ولا اِد وقیف اعلیٰ رب ولا طرا اد قلا رب لَم یعنی یعنی اس کا اطب وقیف جو فعل ماضی ہے فیل ماضی ہے نا وقیف اسی پر ہے یعنی جب آپ دیکھیں کاش کے آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کاش کے آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کیا کہے گا علیہ صحدہ بالحق کیا یہ حق نہیں ٹھیک استفام کون سا ہے یہ استفا میں انکاری کہ تقریری ایک ہوتا ہے استفا میں انکاری ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے استفا میں تقریری جس میں جس بات کا استفہام کیا جائے اس کا تقریر یعنی اس کو ثابت کرنا ہی مقصود ہوتا ہے تو الیسا سے بالحق کا مطلب ہے حاضہ الحق یہ حق ہے تو اس پہ جواب آتا ہے بلا ٹھیک ہے اس میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جب اس طریقے پر نفی کے پیرائے میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب آپ نے اگر اس بات میں دینا ہو تو بلا کہتے ہیں یعنی جس بات کی نفی میں سوال کیا جا رہا ہے اس بات کا اس بات بلا سے ہو جاتا ہے یعنی ہم کہیں گے الیس صلی اللہ قادر تو ہم نے اقرار کرنا ہے کہ اللہ قادر تو جب ہم اللہ قادر کا اقرار کریں گے تو وہ بلا سے کریں گے اگر آپ نعم کہیں گے تو انکار ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اسی لیے وہ ایک بڑے امام کا قول ہے اگر جس میں اختلاف ہے تھوڑا سا سیب کا قول ہے کہ جب اللہ میاں نے پوچھا نا الستم اگر وہ کہتے تھے نام تو وہ کفر ہو جاتا السطب رب قالو بلا ٹھیک ہے اسی طریقے پر جو ہمیں سنت ملتی ہے کہ جب علیہ صلی اللہ عبم الحاق اور بلا کہا جاتا ہے اگرچہ جو ابن عقیہ ہیں ان کے خیال میں نام بھی ہو سکتا جائزہ فرق نہیں پڑتا ہاں بلا میں لازماً اقرار ہوتا ہے نام میں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا بس یہ فرق ہے یعنی اگر کوئی آپ سے کہے مطلب ہم سے یہاں پوچھا جائے الستا تو میں کہوں گا بلا ٹھیک ہے تو اب تو بغیر قرینے کے بغیر کسی سیاق و سباق کے آپ نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ صاحب طالب علم ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اگر پوچھا جائے الست طالباً اور میں کہوں نعم ٹھیک ہے اور میں اس وقت بیٹھا ہوں کلاس روم میں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس وقت سیاق و سباق کیا ہے کرائن کیا بتا رہے ہیں کہ میں نعم جو کہا ہے اس میں اپنی طالب علمیت کا اقرار کیا ہے لیکن یہ طالب علمیت کا اقرار محض لفظ نہیں دے رہا بلکہ ماحول دے رہا اور اگر میں مثال کے طور پہ ادس و طالباً میرے سے پوچھا جائے اور میں گھر میں ٹانگیں پسار کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں نام تو جو کو کوئی نہیں میں کوئی طالب نہیں ہوگا سیاق و سباق میں کوئی حوالہ نہیں ہے جو میری اس طالب علمیت کا اطرار کرے تو ابن عطیہ کی رائے ہے کہ نام کے ذریعے ہو سکتا ہے اقرار اس استفاع تقریری کا لیکن اس میں کیا ہوگا سیاق و سباق چاہیے وغیرنا نہ نہیں اور یہ جو بلا ہے یہ مطلق جواب ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے. کیوں نہیں ٹھیک یعنی جب ہم اردو میں بھی کہتے رہے ہیں کیوں نہیں تو کیوں نہیں کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہا کیا آپ طالب علم نہیں ہیں تو کیوں نہیں یعنی کیوں نہیں میں طالب علم ہوں یعنی میں تو یقین طالب علم تو بلا میں بھی یہی بات ہے بات باز ہے یہ ہے انکار لیکن تقریر کے لیے تقریر کا مطلب کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہاں ہاں ہاں جو ہم جو علیہ سے انکاری اقراری نہیں ہوتا استفہام جو ہے وہ اقراری یا انکاری ہوتا ہے انکاری کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا انکار کرنا مقصود ہے یعنی میں مثال کے طور پہ کسی سے ایجاد میں سوال کروں ٹھیک ہے تو یہ یوں کہیں اب طالب علم تو نہیں ہیں اگر میں آپ سے آپ طالب علم تو نہیں ہیں اب آپ کو میرا لہجہ یہ بتا رہا ہے آپ طالب علم تو نہیں ہے میں سوال پوچھوں اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ ہیں بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے کہ تو اس میں کوئی انکار کرنا مقصود ہے اور کبھی اسی طرح کے پیرائے میں کیا مقصود ہوتا ہے اسی طرح کے پیرائے میں مقصود اقرار کرنا ہوتا ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہاں یہ بھی بالکل اقرار ہے نا علم الحکومت یعنی کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا روکا تھا یعنی یہ جو سوال ہے اچھا ویسے یہ سوال جو ہے نا نہ استفاق وہ اقرار ہے نہ انکار یہ توبیق ہے یعنی استفہام کی اقسام میں سے ایک استفہام توبیق ہی ہوتا ہے اس میں یہ بتانا بھی مقصود نہیں ہوتا پوچھنا بھی مقصود نہیں ہوتا ڈانٹ پلانی مقصود ہوتی بس تو وہ توبیخ ہے ٹھیک ہے یعنی ڈانٹ اس طرح ہم اپنے پڑھائی میں کہہ رہے ہیں وہاں استعمال نہ کی جائے کہ ڈانٹ پلانا مقصود ہے لیکن یہ ڈانٹ کا انداز ہے جیسے آپ بچے سے بھی کہتے ہیں کیا تمہیں کہانی تھا میں نے ٹھیک ہے کہ نہیں <تصفح> تو کیا تمہیں کہانی تھا مطلب یہ نہیں کہ وہ بتایا ہاں جی میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا راد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہا بھی تھا اور تم نے عمل نہیں کیا تو اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ توبیق ہوتا ہے تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ وہ توبیق ہے کہ انکار, انکار ہے کہ قرار سمجھ رہی ہے کہ نہیں اچھا تو ہے بالحق قولو بلا وربنا اچھا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں اور ہمارے رب کی قسم واؤ قسمیہ ہے بلا وربنا ٹھیک ہے اور دوسری قرآن اس کی متواتر ہے قول و بلا غربنا ٹھیک ہے یعنی قولو بلا یا ربنا یعنی و ربنا میں کیونکہ مناحدہ منسوب ہو گیا تو اس سے پہلے گویا یا لدا موجود ہے تو ربنا ہوگا یا ربنا ٹھیک ہے اے ہمارے رب بات باز ہوگی قول فضو الآبی ماں کن تم تقفر زوقو جو ہے وہ استعارا ہے اشتعارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس یہ ہوتا ہے کہ آپ تشبیہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن تشبی میں کیا ہوتا ہے تشبی میں ہوتا ہے کہ آپ کہ فلان جو ہے وہ اسد کے مانند کہتے ہیں نا تشبی میں فلان کل اسد لیکن اگر آپ دینا تو تشبیح چاہ رہے ہوں لیکن یہ ادات تشبی اٹھا لیں سمجھا لیے کہ نا یہ جو بیچ میں ادات تشبیہ ہے نا فلان کل اسد فلان کل اسد ہی فشا لیکن اگر آپ کہیں فلان اب یہ اشتہارہ ہو گیا یعنی اسد کو لے لیا ان صاحب کے لیے مستعار لیکن مستعار کیوں لیا ہمیشہ علاقہ تشبیح کا ہوگا اشتہارے میں ہمیشہ علاقہ کیا ہوتا ہے جس بنیاد پہ لیا جا رہا ہوتا ہے وہ تشبی کا ہوتا ہے اشتہارے کے مقابلے میں ہوتا ہے مجاز مرسل جس میں اسی طریقے پر کوئی لفظ کسی اور کے لیے لیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں علاقہ تشبیہ کے سوا کچھ اور ہوتا ہے وہ کافی علاقے کی اقسام ہے سبب کا ہو سکتا ہے مسبب کا ضرف کا جو بھی ہے سمجھا رہی اشتہارے میں کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا استعارہ استعارے کا مطلب ہوتا ہے تشبی ٹھیک تو یہاں کہتے ہیں فضوق العذاب ہے استعارہ یعنی استعارہ میں کیا مطلب ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم عذاب کو چکھو جیسا کہ کسی کھانے والی چیز کو چکھا جاتا ہے کیونکہ چکھنا تو کھانے والی چیز کے لیے ہوتا ہے لیکن اب یہ کاف تشبیح اور یہ سب کچھ مٹا کے صرف اسی کے بارے میں کہہ دیا فضوق العذاب بس یہ اشتہار ہے اور قرآن میں جہاں بجاتا ہے زوق و زوقو عذاب کے لیے تو گویا وہ استعارہ ہوتا ہے اور استعارے کے اندر تحکم ہے تحکم کا مطلب کیا ہے ہا کے ساتھ ہا نہیں ہا دو چشمی جو ہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تنز یعنی ہمارے لغت تنز ہوتا ہے فزوق تو یہ اشتہارۃ الپ ہے چکھو عذاب کو حالانکہ عذاب کو چکھا تو نہیں جاتا کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے بس کفر کیا تھا وہ اصل میں کئی دفعہ شکلیں بھول اس لیے جاتی ہے کہ وہ لوگ اتنے گزرتے چلے جا رہے ہیں نا کہ وہ پچھلے سال ہے یا اس سے پچھلے سال ہے بھول جاتے ہیں تو کتنے نمبر تھے آپ کے ربی میں اچھا بما كنتم اب یہ چونکہ قیامت کا بیان ہو رہا تھا اور ان کا ایک قول نقل ہوا تھا کہ دنیا ہی بس دنیا ہے آخرت تو آنی کوئی نہیں ہے اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اصل میں تو یہ مان چکے ہیں دل سے بلکہ بل بدا لحم ما کانو یقفل اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جس نے بھی اللہ کی ملاقات کا انکار کیا اس نے کھویا اس نے گھاٹا اٹھایا قد خسر ماضی کے اوپر آ رہا قد خسر اس کا مطلب یہ ایک تحقیق بے شک خسر اللین قدو جھٹلایا ان لوگوں نے اچھا بس ایک اور بات سنیے کہ قد جو ہے جیسے میں نے بتایا مضارے پہ آ جائے اکثر تشکیق کے لیے ہوتا ہے بتایا تھا نا تشقیق کا مطلب شک ہے مجھے قد اظہب و قد لا اذہب ٹھیک ہے اگر ماضی پر آ جائے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے اچھا ماضی یا مضارے پر قد آ جائے تو اگر مزارے مستقبل کے معنی میں نہ ہو بلکہ ماضی کے معنی میں ہو ہو جاتا ہے وہ آگے انشاءاللہ مثال آئے گی تب اس کے اندر تحقیق ہوتی ہے اور جواب توقع ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں اسی طرح ماضی پر کئی دفعہ قد آ جائے تو تحقیق کے لیے اور جواب توقع کے لیے ہوتا ہے بس یہ قد پورا ہو گیا یعنی قد کس کس کے لیے ہوتا ہے قد ماضی پر تحقیق کے لیے ہوتا ہے قد مستقبل پہ اکثر تشکیل کے لیے ہوتا ہے اگر سا جو استعمال ہو رہا ہو وہ مستقبل محض کے لیے ہو ٹھیک ہے اگر جو سیغ استعمال ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو وہ ماضی مستقبل کا اور ایسا فیل آ رہا ہو کہ جو اللہ ہمیشہ سے ہونا اس کے لیے ضروری ہے مستقبل میں جیسے قد نعلم ٹھیک ہے کہ نہیں ابھی ہم پڑھیں گے قد نعلم. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ مستقبل میں کچھ جان لے گا تو اگر سیگا تو مستقبل کا آ رہا ہے لیکن وہ اب محض مستقبل کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں ماضی بھی شامل ہے تو پھر یہ والا قد ہوتا ہے جواب توقع کے لیے جواب توقع کا کیا مطلب ہے سامنے والا کسی بات کی توقع رکھ رہا تھا میرے سے اور میں نے اس کے جواب میں کہا قد فعلت اب یہاں تحقیق کے ساتھ کیا ہے آپ کی توقع کا جواب ہے کیونکہ آپ نے میرے سے توقع لگائی ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو یہ جو ہے یہ ماضی کے لیے بھی آتا ہے جیسے قد سمیع الا تحقیق اللہ نے سن لیا وہاں آپ اکثر تفسین میں پڑھیں گے کہ یہ قد جو ہے وہ جواب توقع کے لیے تو جواب تو تحقیق کے خلاف نہیں ہوتا تحقیق تو ہوتی ہے وہاں لیکن جواب توقع کا کیا مطلب ہے کیونکہ وہ جو خاتون تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑ رہی تھیں خولا بنتفال ابا ان کی توقع یہ تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر کوئی حکم نادل فرمائے یہ ظلم ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور سمیع اللہ حکاء اللّی و تشتقی الاللہ. تو وہ توقع لگائے بیٹھی نا تو اللہ میں جواب میں کا قد سامیا ہوگا یعنی تمہاری اس توقع کا جواب ہو گیا ٹھیک ہے تو قد جو ہے وہ جواب توقع کے لیے بھی آ جاتا ہے ماضی پر بھی مستقبل پر بھی اگر وہ مستقبل کا سیگا مستقبل محض کا نام ہو بات باز ہو رہی یہ قواعد ہیں اس کے ساتھ نہیں نہیں مستقبل محض یہاں مراد سے آپ کو سباقی کرائم سے پتا چلے جیسے اللہ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے ابھی ایک دو آیت میں آ رہا ہوگا کہ قد نالم کہاں ہے ہاں قد نلم و بھول یا حضلو ٹھیک ہے تو قد نالم اب ہے تو مظاہرے کا سیٹھا ٹھیک ہے اور اس کو حال پہ بھی نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی استعمال کریں گے کہ اللہ اب جان لیا ہے پہلے نہیں جانتے تب بھی وہ کفر و شرک ہو جائے گا تو گویا یہ سیرا نہ حال کے لیے نہ استقبال کے لیے ہے اگرچہ لفظاً حال اور استقبال کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے سیاق و سباق سے جان چکا ہوں لیکن اب آپ کی جواب کے طور پہ وہ سیاق و سبا سے طے ہوگا قد خصر اللینہ تو یہاں تو تحقیق کے لیے کیونکہ ان کی توقع وقع کوئی نہیں تھی کہ ہم وہ خسارہ پا جائیں گے لدینہ بالقا اللہ خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو بالکل واضح سے ترکیب ہے ٹھیک خسیرہ کا فائل اللہ دینا اور باقی اس کا سیرا مساغ اب گویا پتا چلا کہ یہ ان کی تغذیب جاری رہی یہاں تک کہ قیامت آ گئی ان کے پاس ٹھیک ہے ہتہ ادھا جا ات اچھا یہ جو ہتھی ہوتا ہے یہ کئی دفعہ تو آتا ہے غایت کے بیان کے لیے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ مستعنفہ بھی ہوتا ہے حتیٰ مستنفہ بھی ہوتا ہے یعنی حتیٰ سے آپ جملہ شروع کرتے ہیں سمجھا رہیے یعنی ہم میں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کا یہاں تک کہ معاملہ یہاں پہنچ گیا کیا کون سا بس کسی بات کی شناخت کے بیان کے لیے کہ معاملہ اتنا ایکسٹریم پر پہنچا ہوا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو حتیٰ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہی اس پر عطف ہو بلکہ حتیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستنفہ بات والد تو حتیٰ اگر مستعفی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی شے اپنی شناعت یا اپنی اچھائی میں حد, حد کو پہنچی ہوئی سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو حتیٰ ادا جا اتھ السا... لیکن ترجمہ ہم یوں ہی کرتے ہیں حتیٰ یہاں تک کی. کیونکہ حتیٰ ہے حرف حرفقائت لیکن حرف حرفقایت میں پیچھے اس پیچھے سے تعلق ہے یا مستعفہ ٹھیک ہے حتیٰ ادھا جا اتھم مسا یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت اب یہاں جو ہم نے ترجمہ کیا یہاں جو احمد صاحب نہیں اچھا کون سا اچھا ٹھیک اذا کہ مساعتوں یہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ گئی آ گئی ترجمہ کر رہے ہیں لیکن آ جائے گی بھی ٹھیک ہے وہ کیوں ٹھیک ہے نہیں وہ لفظ کے طور پر اضا کی وجہ سے جی اضاع جو ہے وہ زمان ل مستقبل ہوتا ہے اضاع اور اس یہ فرق ہے تو حتیٰ ادا جا تو اضاع کے بعد اگر ماضی بھی آ جائے تو اضاع کا ترجمہ مستقبل میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو حتیٰ ہو سکتا ہے ماضی میں بھی امکان ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ اضاع کے بعد کیا ہوتا ہے مظاہرے بھی آ سکتا ہے مثال کے طور پہ ادا جا ان اللہ کچھ لوگوں نے اسے مستقبل میں رکھا کچھ لوگوں نے ماضی میں رکھا ادا نصر اللہ جب اللہ کی مدد آ چکی اور کچھ لوگوں نے ترجمہ نسر اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی ٹھیک ہے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ اذا زمان للاستقبال ہے تو یہ ماضی کو بھی استقبال کے معنوں میں پھیر دیتا ہے اور جو عرض ہے وہ ظرف زمان الماضی ہے تو وہ مزارے کو بھی ماضی کے معنی میں پھیر دیتا ہے جیسے وہ عز یم کرو بیکل لیوس بیتو کا او یخنو کا او یخرجو تو اس کے بعد کیا ہے مزارے ماضی کب ہے لیکن بس مضارے آئے گا تو ماضی استمراری ہو جائے گی جب وہ کر رہے تھے ٹھیک ہے حتیٰ بعض لوگوں نے یہاں سے مراد کیا لی موت بھی لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے روایات میں بھی آتا ہے ممات فقت قمت قیامت اور اس طرح تو جہاں عمل ختم ہو رہا ہے اور جہاں انسان کو ندامت ہوگی وہ موت کے موقعے پر بھی ہوگی تو موت بھی ہو سکتی ہے بعض نکالیں کہ اصا قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے وہ قیامت کے معنی میں ہے تو قیامت ہی ٹھیک ہے یعنی جب قبروں سے نکلیں گے اور سب کچھ نظر آ جائے گا تو اس وقت جو ندامت کی کیفیت تاری ہوگی وہ مراد تو قولو یا حسرتنا ٹھیک ہے تو ندامت کی بات ہو رہی ہے نا تو قولو یا کہیں گے اے ہماری حسرت ٹھیک ہے ترجمہ یہ یا حسرتنا اے ہماری حسرت تو یہ حسرت کو کیوں پکارا جاتا ہے یا اسف کو افسوس کو یا اسفا یا یا اسفی ٹھیک ہے یہ بھی پکارا جاتا ہے تو کہا امام سیب وینے کے عربی میں یہ اسلوب ہوتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا یا حسرتنا نا جس کا مطلب ہے اگر کوئی وقت حسرت کا ہے تو وہ یہ ہے لہذا اے حسرت کبھی تو آتی ہے اگر بال تو اس وقت آ جا کیونکہ تیرا محل ہے کہتے ہیں یا حسرتہ نا یعنی یا فی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ جس میں گویا اصف اور افسوس اور حسن ایک مجسد شکل میں آپ کے سامنے اترا تو وہ یہ موقع ہے موقعی کہیں تو یا حسرتہ نا اس کو کہتے ہیں یا حسرتہ یا حسرتا تالئی ہوانو کی آ جاؤ تمہارا موقع آ گیا ٹھیک ہے ہردا اوانو کے ہردا وقت ہردا ٹھیک ہے تو یہ ہے یا حسرتنا تو حسرت حسرتن جو ہے وہ مزدور ہے تو حسر یا علا اللہ کے سیغ کے ساتھ آتا ہے جس پر افسوس کیا جا رہا ہے. تو یا حسرتنا على مادا, على ما اس پر جو فرتنا فیحا فرت یفرط فرۃف ایک تو ہوتا ہے نا افراد اور تفرید ٹھیک ہے تو افراد ہوتا ہے کسی شے میں زیادتی کر دینا تفریح ہوتا ہے کسی شے میں کمی کر دینا تو تفرید کئی دفعہ متلقن بس کوتاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی تو افراد اور تفرید ایک ساتھ ہے نا کوتاہی میں کئی دفعہ زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یعنی کوتاہی کا مطلب جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا تو یہاں تفرید کو افراد کے مقابلے میں لے کر نہ آئے یہاں تفریح کا لبوی مطلب ہے تقسیم چاہے وہ زیادتی کے ساتھ ہو یا کمی کے ساتھ ہو جا رہی ہے کہ نہیں تو یا حسرتنا علامہ فرتنا بولے ترجمہ کیا علامہ قصرنا فیحا تقسیر کہتے ہیں کتا کو اگرچہ کوی میں بھی کمی ہی کا مفہوم ہوتا ہے ٹھیک ہے فیح کی ضمیر کہاں جا رہی ہے علیشتر, تو فیل ہے ساتھ کے اوپر جو ساتھ ہے یعنی ہم نے جو قیامت کے معاملے میں فی کے بعد معذوف ہے امرسا قیامت کا جو معاملہ تھا قیامت کے لیے جو تیاری تھی اس میں جو ہم نے کوتاہیاں کی علامہ فروتنا فی بات باتیں ہو ہے تو میں یہاں معذوف مانیں گے کہ قیامت میں کوتاہی کا مطلب کیا قیامت کے لیے بعد میں کا فی استعداد آتی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں بات والی آپ کے پیپر ختم ہو گئے تھا اس ٹھیک ہوئے ہے فرما یا بادشاہ کا بوجھ اس کے ساتھ اٹھائے اور فیل آتا ہے وزر یزرن یاخرا وزر تو فرمایا اوزار ٹھیک ہے تو اللہ جو ہے وہ حرف تمبی ہوتا ہے بتایا تھا کئی دفعہ پارٹ میں کہ یہ اللہ اصل میں تمبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے کئی دفعہ بتایا تھا کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حرف تمبی ہے تمبیون تمبی ہن ہاں لیکن اس کے ج... مطلب ہے جگانا ٹھیک مطلب ہے جگانا جیسے ہم آج کل جو الارم لگاتے ہیں موبائل پہ یا اس کو عربی میں کر لیں موبائل کو تو آئے گا منبح یعنی الارم کیا ہے منبِ ہن ہے وہ کیونکہ نبہ ہے تو الارم ایسا ہے ایسا میں ٹھیک ہے نہیں تو الا خطیب اس لیے استعمال کرتا ہے جملے میں عربوں میں کہ اگر وہ خطابت کے دوران سامنے لوگوں میں بے اتنائی دیکھے یا ان کو اونگ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ ختم کب ہوگا خطبہ تو پھر وہ اہم بات کرنے لگا ہے یا ان کو جگانا چاہتا ہے تو کہتا ہے الا ٹھیک ہے یعنی یہ بات جو ہے وہ ایسے اون کے ساتھ سننے کی نہیں ادھر جاگ جاؤ الا سا بہت برا ہے کون برا ہے اس کا فائر کیا ہے ماں جو اور ماں کا سلا کیا ہے یزیرون الا سا ماں یزیرون بہت برا ہے جو وہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بس باتیں ہیں نہیں ہے واقعی کچھ اٹھائیں گے سا ما یزیرون عمل حیات دنیا اللہ <وَالَهُ> یہ کس کا جواب ہے اس کو انہوں نے فرمایا تھا فرمایا نہیں تھا کہا تھا ان مشرقین مکہ نے ان ہی اللہ حیات دنیا یعنی یہی ایک زندگی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہی ایک زندگی ہے تو بس یہی اصل زندگی ہے اور اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر اور یہ اور بہت اُس لحاظ سے گویا زندگی کو بہت ہی ایلیویٹ کیا انہوں نے کہ بہت واحد موقع ہے بس جینے کا کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں کچھ اصل میں. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہی زندگی ہے ہم کہتے ہیں یہ زندگی نہیں یعنی اس کا جواب دیا جائے وہ مل حیات اللہ لائیبن و ٹھیک ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی اب ہم نے دیکھا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ جب دنیا کی زندگی استعمال کرتے ہیں تو یہ گھٹیا کے معنی میں بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے ایک تو وہی ہے کہ یہ ادنا کہتے ہیں گھٹیا شے کو اور دوسرا ادنا کہتے ہیں قریب کی شے کو ٹھیک ہے تو قریب کی شے چونکہ آجیلا ہوتی ہے تو اللہ نے اسے عاجلہ بھی کہا ہے من کہا نہ یورید العاجیلا کیونکہ فوری مل جاتی ہے انسان کو تو اس معنی میں بھی ٹھیک ہے یعنی دنیاوی زندگی جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہیں گے فوری ملنے والی زندگی نقد زندگی آجل زندگی اور ادنا گھٹیا شے کو بھی کہتے ہیں تو اس معنی میں ترجمہ کیا ہوگا گھٹیا زندگی کس کے مقابلے میں آفرت کے مقابلے میں لعب اور لہب ٹھیک ہے مزدر ہے دونوں دونوں کیا ہیں مزدر لنسی لعب لا یہ وہ بات نہیں ہو رہی ماضی ہے یہ ہے بن یعنی لا ٹھیک ہے تو یہاں لا ہے نا فی، یہ فیل ہو سکتا ہے یہ جی؟ فیل ہو سکتا ہے ہاں فیل تو نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا تنوین تنوین اسم کی علامات میں سے وہ اور یہ کس کا منظر اللہ ٹھیک ہے للہ یل لہ ایک ہے الہا وہ ہے غفلت میں ڈالنا اور ایک ہے لہا یل وہ ہے غفلت میں پڑھنا ٹھیک <تصفيق> ہے وہ کیا فرمایا اچھا نہیں وہ وہی عمل ٹھیک ہے تو ترجمہ بنے گا دنیاوی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں یہ جو حسر کے اسلوب ہے عربی زبان میں ان میں یہ سب سے قوی اسلوب ہوتا ہے بہت سے انما بھی آ جاتا ہے اور بھی اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں حسر کے لیکن نفی اور اس بات ترین اسلوب ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی جب کہنا ہو کہ بس یہ شے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے آپ اردو میں بھی جیسے نفی اور اس بات کا یعنی پہلے نفی کریں گے دنیا و زندگی تو ہے ہی کچھ نہیں اچھا پھر اس بات کریں گے اللہ لعب و الاح سوائے لعب و الحب کے تو یہ غائر درجے کا حسر ہو جائے گا لا یعنی الہ نامی کوئی شے کائنات میں وجود نہیں رکھتی جنس نامی سوائے اللہ کے ٹھیک ہے تو یہ حسر ہے تو گویا کہا جا رہا ہے دنیاوی زندگی اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اچھا تو یہ جو حسر ہو گیا تو بعد انہیں نے یہاں اشکال بھی اٹھائے کہ یہ حسر تو خلاف حقیقت ہے سمجھا رہی ہے کہ کیوں خلاف حقیقت ہے کیونکہ صرف لائب و لحف تو نہیں ہے وہ آخرت کے لیے قنترا بھی یہی ہے یعنی جس پل سے گزر کے آخرت میں جانا ہے وہ بھی یہی ہے دنیا مزرات آخرہ بھی ہے آخرت کی تمام نعمتیں اور جنت اور دوزر کا انحصار اس زندگی پر ہے تو اس لحاظ سے تو یہ لہب نہ ہوئی بات باتیں ہو رہی تو سمجھا گئی کیونکہ حسر تو بتا رہا ہے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے اور تو علماء نے کہا کہ حسر بھی جیسے بلاغت میں بتاتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے ایک حسر اضافی ہوتا ہے اور ایک حسر حقیقی ہوتا ہے یعنی حسر حقیقی تو وہی ہوتا ہے جب آپ کہیں لا اللہ عند اللہ یہ حسر حقیقی ہے یعنی واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہے کہ نہیں لیکن کئی دفعہ حسر ہوتا ہے صرف جو صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کسی شے کی اس صفت کی اہمیت کے بیان کے لیے مثال کے طور پہ جیسے ہم قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں یا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ حم المفلحون یہ حسر کا ایک اور اسلوب آ گیا کا بیچ میں ضمیر ہے فصل ہوم المف یہی لوگ فلاں پانے والے سمجھا رہی تو یہ تو حسر ہو گیا تو اگر یہ حسر ہو جائے گا اور آپ اس کو عربی کے ایسے اسی طرح سچی طریقے پر سمجھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی جس نے اس کام میں ذرا کوتاہی کر دی تو وہ مفلحون سے نکل گیا سمجھا رہی وہ تو مفل نہ رہا علماء نے کہا کہ بھائی حسر ہے اضافی جی. ہے یہ کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ایک دو صفات کہہ کہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا حمل مفل یا اولائی کا اعلیٰ ہُدم رب <رَبِّهِم> یا اس طریقے پر وہ اُلائی کا اور باقی صفات کا ذکر نہیں ہوتا تو کوئی شخص ہے کہ بس یہ چار صفات جمع کر لی جائے باقی کیا جائے مثال کے طور پر لذینا بالغیم نہ لذینہ اور آخر الائی کا حمل مفل ہم تو یہاں نہ چوری سے بچنے کا ذکر ہے نہ ضلع سے بچنے کا ذکر ہے نہ فلاں سے نہ گناہ سے نہ کبیرہ سے کوئی بھی نہیں اور ہو سکتا ہے آپ حسن کے نتیجے بتائیں جس میں یہ صفات ہیں وہ لازمن مفلح ہے تو یہاں جو صرف ایمان کا بیان ہے تو عمل کا بیان ہی نہیں ہے سوائے اقوام سلاد کا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو پھر کیا کہیں گے یہ حسر حقیقی ہے اور سوری کیا ہے حسر اضافی, اضافی, اضافی. اضافی کا کیا مطلب جب ہم نے کہا کہ هم المفلحون تو مطلب یہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو فلاح ضرور پائیں گے ہی پائیں گے ان کے غیر کے بارے میں سکوت ہے بس حسر اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے غیر کے بارے میں کیا ہے سکونت نہیں بتایا ان کے بارے میں لیکن یہ لوگ ضرور فلا پائیں اللہی کا حمل مفل ہوں اللہ کا اُلای کا غیر کے بارے میں کہ جن میں یہ صفات ہیں لیکن کچھ اور صفات بھی ہیں ان کے بارے میں خاموشی ہے تو یہ حسر اضافی ہوتا ہے تو بعض علما نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ حسر اضافی ہے حسر اضافی ہے یعنی دنیاوی زندگی اپنے غالب کے اعتبار سے اور اسی طریقے پر غالب لوگوں لوگ جو اس کے ساتھ تعامل رکھتے ہیں اس اعتبار سے لاہو و لائق یعنی لوگوں کی اکثریت جو زندگی سے تعلق رکھتی ہے وہ تعلق لاہو و لائب پر مبنی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا حسرے اضافی ہو جائے گا اور پھر ہم کہیں گے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی بہت اہم زندگی ہے یعنی آخرت سے زیادہ اہم زندگی کئی اعتبار سے دنیا کی زندگی ہے کیونکہ آخرت ڈیپینڈنٹ اس پہ اور جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہے تو یقیناً یہ ایک اعتبار سے آخرت سے زیادہ اہم ہو گئی ہے بات واضح اچھا بعض علماء نے کہا کہ اس میں اصل میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ دنیا بالکل ہی فضول ہے اور یہ اصل میں کمپیریٹیولی بات ہو رہی ہے یعنی کیونکہ اس کے فوری بعد آ رہا ہیں ولد دارالآخرہ ٹھیک ہے ولد دار الاخیرہ ہے کیا اچھا وہ بھی بتاتے ہیں بات واضح ہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جس طرح دوسری جگہ جگہ پر دنیاوی زندگی کو زندگی ہی نہیں کہا نفی کرتی کہاں بسر سورہ انکبوت کے آخر میں وہیات الدنیہ اللہ دار الآخرت حیوان مزدر ہے حیات کی طرح مزدر ہے یعنی وہاں ترجمہ دار الآخرت آخرت کا گھر ہی زندگی ہے باقی اس کے سوا زندگی نہیں وہاں بھی حسر ہے ٹھیک ہے تو گویا جس طرح نفی کر دی نا اگرچہ زندگی تو ہے ہی لیکن گویا جب ہم آخرت میں آگ کھولیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی یہ زندگی ہی نہیں تھی یہ جینا ہی نہیں تھا تو اسی طریقے پر کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سوائے لہو و لائف کے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اپنی ذات میں دنیاوی زندگی میں غور کیا جائے تو اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں اور اہمیت بھی ہے اور سارا کچھ ہے لیکن کمپیریٹیولی اٹس نتھنگ یعنی یہ برا دیں بات بات ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مل حیات الدنیا الا کے بعد اسلم کیا ا رہا ہے ولدار الاخرۃ ٹھیک ہے یہاں جو ہے خیال جو میں چل رہا تھا کہ انہی پرسپیکٹ ہو <تصفح> سکتا ہے یعنی یہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں یہ بھی بڑی کام کی ہے یہ بھی علماء نے نقل کی ہے کہ یہاں الحیات الدنیا سے مراد جو تصور حیات مشرقین مکہ کے ذہن میں زندگی کا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے لیکن اس پر ایک اشکال ہے اس پر ہونا یہ چاہیے تھا یعنی یعنی اس پر ایک جو اشکال بار ہوتا ہے اگر آپ وہ کہہ یہ رہے کہ عہد ذہنی کا لے لیں ٹھیک ہے عہد ذہنی بھی نہیں لیں گے ہم اس کو عہد خارجی ہی لیں گے عہد ذہنی تو ہم اس وقت لیتے کہ اگر کلام میں پیچھے ذکر نہ ہوتا ٹھیک ہے جیسے ہم کہیں گے کہ عز ہما فل غار تو عز ہما فل غار میں پیچھے کسی غار کا ذکر نہیں ہے تو الغار اب یہاں علی فلام کیا ہے یہ عہد ذہنی کا ہے یعنی یہ غار جو ہر سننے والے کے ذہن میں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں روکے تھے وہ غار فور ہے فور صوریہ تو بات بازی تو وہ عہد ذہنی یہاں کیا ہے پیچھے موجود ہے ان ہی دنیا ہونا تو ہم کہیں گے یہ عہد ذہنی کا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ایک اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ کر ایک ہوتا ہے عہد ملحوظ یہ عہد ذہنی ہوتا ہے ذہن میں ملحوظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک عہد ہوتا ہے ملفوظ ٹھیک ہے جو لفظ کے ذریعے پہلے ادا کیا جا چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عہد ملفوظ ہے یعنی پیچھے ذکر آیا دنیاوی زندگی کا اور پھر کہا کہ یہ جو دنیاوی زندگی جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں یہ تو سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے اتبا ہاں لیکن اس پر جو اشکال وارد ہوتا ہے وہ اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ پھر گویا ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو تمہارا کانسیپٹ آف زندگی ہے وہ تو بالکل کھیل تماشا ہے لیکن یہی دنیاوی زندگی بعض اعتبار سے ب... سمجھ آ رہی ہے اس... اس... اس کا جواب یہ تھا لیکن یہاں فوراً اصل میں دنیاوی زندگی کا تقابل دنیاوی زندگی کے ایک اور کانسیپٹ سے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے ایک اس کے مقابلے میں حقیقی کانسیپٹ ہے بلکہ تب تو ہو سکتا ہے لیکن یہی آیت جیسے کبوت میں بھی آ وہاں پیچھے اور بات چل رہی وَلَا من خلق گئی ہے اور وَلَا لعب الا لهو و الله وان الدار الاخرہ لا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لاہیب الا اور جو بھی, بھی ہے قران میں اس کے سوا بھی دونوں جگہ پہ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی بے بضاعیتی اور کم مائیدی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ والا سمجھا رہی ہیں نا کہ یہ جو لیکن وہ بھی ایک رائے ہے یعنی کہی گئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ اس طریقے پر چیزوں کو طے یہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیں گے بھائی صحیح زندگی کون سی ہے کون سی نہیں ہے اور ہمارے مفصر اس طرح خوب تھوک بجا کے گزرتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹے بیٹے بیٹے ہاں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ تھوڑا غور کرنا شروع کریں کہ بہت سی باتیں ہوں گی اگر میں ایک تو انداز ترجمہ کا انداز جائیے کہ دنیاوی زندگی نہیں ہے لاحب و لہب اور بس ختم ترجمہ وہ بھی اچھا ہے اس کی ایک تصیر ہے اس کا ایک فائدہ ہے سب کے لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں الحایات دنیا پہ الفلام جو آ رہا ہے سمجھ رہی الفلام دل جنس ہے دل کیا ہے لل عہد ہے اہد ہے تو ذہنی ہے یا خارجی ہے اور پھر اس سے طے کریں اچھا ان کے تصور کی بات ہو رہی ہے یا کمپیریٹولی بات ہو رہی ہے یا دن دنیاوی زندگی کی جو نیچر ہے اس پر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب باتیں ہو سکتی ہیں اچھا دنیاوی زندگی کی نیچر کا مطلب کیا ہے بعض اللہ نے کہا کہ بھائی لائب و لہو دنیاوی زندگی انٹ سیلف ہے سمجھا نہیں دنیاوی زندگی لائب ہے اور لہب ہے لائب اور لفظ کے لفظ کی تھوڑی سی ذات کرتا ہوں وہ انٹ سیلف کا مطلب کیا ہے اپنی ذات میں تو ایسے ہی ہے یعنی اگر آپ مجاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھیں تو دنیاوی زندگی آپ کو غفلت میں لازمن ڈالے گی ہی ڈالے گی کیونکہ یہ اس کی یہ بلٹ ان ہے اور یہ بات بڑی زبردست ہو جائے گی یعنی دنیاوی زندگی اپنی ماہیت کے اعتبار سے و لہب ہے یعنی جنس کے اعتبار سے جنس ماہیت ہوتی ہے یعنی پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے محمد النیا ال یعنی دنیا کی جنس یعنی دنیا کی ماہیت اس کا ایسنس اس کا جوہر اس کی کوئڈٹی ٹھیک ہے اس کو فلسف اسلام میں کوئی ڈیٹی کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ لائب و لحب ہونا ہے اس کا بس اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو پھر آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا آپ کو کچھ ترکیب اختیار کرنی پڑے گی پھر بچ سکیں گے وغیرہ آپ دنیاوی زندگی کے اس چال سے یا اس کی اس انٹرینسک صفت سے بچ نہیں سکتے یہ آپ کو غافل کر دے گی اور یہی وہ بات ہے وہ مل حیات و دنیا اللہ متعاون حرور میں بھی پھر یہی جنس اور ماہیت کا بیان ہوگا ہو یہ بات یعنی جنس اور ماہیت کا بیان کیا ہے دنیاوی زندگی اپنی ذات کے اعتبار سے دھوکا دینے والی جو دھوکا نہیں کھا رہا ہے کچھ واقعی کچھ ہیں جنہوں نے اپنی ماہیت کے اعتبار سے کیا ہے اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دریا کی سمت پہ چھوڑ دیں تو یہ آپ کو بھاگ کے لی جائے گی یعنی آپ اگر دریا میں کھڑے ہیں دریا کی اُنہار میں تو مستقل آپ کو اپنے کس طرح برداشت کر کے کھڑا ہونا پڑے گا فورس ایگزٹ کریں گے دوسری طرف تو پھر کھڑے رہ سکتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جب یوں ہو جاتا ہے تو یہ دنیا بھی زندگی ہے اس کی جو رو ہے اس کا جو کرنٹ ہے وہ ایک طرف لے کر جائے گا ہی جائے گا جس نے اس طرف نہیں چلنا اور مخالف سمت سوئمنگ کرنی ہے تو پھر اسے مستقل فورس ایگزرٹ کرنی پڑے گی یہی ہے جس کو آپ مجاہدہ کہتے ہیں سمجھا ہے کہ دلوان بھی جاتا ہے. ہاں یہ یعنی آپ اس کو ڈھلوان کہہ لیں یا دریائے کنہار کی مثال کہہ لیں ایک ہی بات ہے آپ کہیں یوں کھڑے ہیں تو اوپر جانا ہے تو آپ کو فورس ایگزرٹ کرنی پڑے گی ایسے تھک کے بیٹھ جائیں گے تو لڑک کے نیچے اور پھر لڑکتے چلے اسی لیے کہا کہ یہاں پہنچ کے بھی کے نیچے پہنچ سکتے ہیں یعنی یہ دنیا کی زندگی خاصیت ایسی زبردست ہے اور نہیں یعنی فضول ہے بالکل اللہ کی ولایت کے مقام سے بھی اٹھا کے نیچے پھینکا سکتی ہے بہا کنگول اخلد إِلَى الْأَرْضُ تو وہ صاحب اس میں اعظم تھے بلام ابن بہور صاحب اس میں اعظم تھے سب کچھ تھے اور کہا اور اوپر بھی جا سکتے تھے لیکن وہ اچانک زمین کی طرف گر گئے <laughs> نیچے کی طرف ہو گئے وہ <هَوَا> میں یہ بھی ہے کہ وہ خواہش نصف بھی ہے کہ نیچے کی طرف ہی جائے جائے کیونکہ نیچے کی طرف جانا بھی آسان ہے اور زیادہ فورس بھی نہیں لگتی اور کرنٹ کے موافق جو ہے وہ بھی بڑی آسان ہوتی ہے تو کرنٹ کے موافق جو لوگ چلتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں دنیا میں انہیں کو غورا باغ کہا گیا کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں ہر زمانے میں اور وہ سارا کچھ موافق مخالف یہی بتا رہے تھے کہ جو Uh, محبوب امجد صاحب کے پیچھے جو ذکر آیا ان کے تصور کا وہ تصور کے آخرت آنی نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر دنیاوی زندگی محض لاگب و لہب رہ جائے گی یعنی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جس کے ہاں آخرت نہیں آنی ہے تو اصل زندگی یہ ہو جائے گی اور یہ بڑی زند... یہ سنجیدہ پھر نہیں رہے گی یہ تو اپنا مقصد بھی کھو بیٹھے گی تو سوائے مزہ کرنے کے اور کچھ عرصے فائدہ اٹھانے کے اس کا کوئی مقصد رہ ہی نہیں جائے گا تو لاگ و ہی ہوگی کیا مقصد ہے انجوائے وہ پتہ نہیں ابھی نہیں پتا ہندوٹ کیا ہے اس میں بہت زیادہ فلسفے ہیں ان کے بہنا وہ لگنے جانا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ہندو کا سب ہاں ہاں وہ بھی نہیں کچھ کسی اور صورتوں میں مانتے ہیں یعنی کسی نہ کسی درجے میں لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتا جیسے ہمیں بتایا گیا لیکن کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں پھر وہ انکارنیشن اور وہ دوسرا جو ان کا تصور کیا ہے وہ جو ایواگون اس کو کیا کہتے ہیں لفظ جو تناسخ کا ایک لفظ ہے باقاعدہ انکارنیشن یا اس طرح کا جو بھی ہے تناسخ کا جو ایک عقیدہ ہے وہ بھی آخرت ہی کی ایک شکل بگڑی ہوئی تو جی جی اب بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ہمارے جو مانوی ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن فزیکل بن کے گردن پہ سوار ہوں گے وہ ایک روایت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ اس نے گردن پہ بکری اٹھائی ہوئی ہے میں نے کہا جو امال تو مانوی ہوتے ہیں نا کئی دفعہ وہ فزیکل صورت بن کے سامنے آ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے دن بکری اٹھائی جایا لانا ہوگا کندھے پہ کسی نے بیل اٹھائی ہوگی کسی کے کندھے پہ اونٹ سوار ہوگا یعنی جو جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ شاید واقعی فزیکل بن کے اس کے یہاں آ کے سوار ہو جائے گی اب اس کی حقیقی صورت کیا ہوگی تو قیامت کا مسئلہ ہے تو ہمیں تو ظاہر پر ہی ایمان لانا ہے کہ واقعی کچھ بوجھ ہوں گے لیکن ان بوجھوں کی حقیقت کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی قبر سے بندہ نکلے گا تو ایک بڑے خوبصورت آدمی اسے ملیں گے وہ کہیں گے وہ تمہارا عمل روایت آپ نے پڑھی ہوگی وہ بھی صحیح ہے. ایک دوسرے کو ملیں گے ایک بدسورت قسم کا آدمی. وہ کہے گا میں تمہارا برا عمل ہوں بات واضح اسی طرح فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ سورۂ عالمران ہے یہ غمامتان کی شکل میں بدلیوں کی شکل میں موجود ہوگی تو پتہ چلا یہ بھی ایک خاص اس طرح کی حیثیتیں کچھ بدل بھی ہوں گی تو اس طرح کو عمل بھی ہو سکتا ہے اس لیے بعض میں کہا کہ امال کو وزن دے دیا جائے گا تو وہ پلڑے میں رکھے جائیں گے دو رائے ہیں یہاں اہل سنت کی کہ پلڑے میں رکھنے سے کیا مراد ہے بعض میں کہا امال ہی ہوں گے وہ بالفیل امال ہوں گے تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ وعدے نہیں کیا لیکن یہ دور بتایا کہ میزان ہوگا فبن سکولت کا تو لب اور لاہب میں فرق یہ ہے کیا فرق ہے؟ نا انم تو وہاں امام رازی علی الرحمہ نے بتایا کہ لعب بالکل بچپنے کا کھیل ہوتا ہے اور کہا کہ لائبا یل ابولا کہتے ہی اس کھیل کو ہے جس میں لعاب ہے لعاب کس کو کہتے ہیں انسان کا لواب دہن ہوتا ہے تو جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جب چھوٹے بچے اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ جیسے کہ منہ سے کیا بہرائے کیا کوئی عجیب و غریب شکل ہوگی تو وہ لیکن کھیل میں مشغول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انہیں اپنی حیت کا اور اس کا کوئی احساس اور خیال بھی نہیں ہوتا تو کہتے کہ یہ کھیل وہ ہوتا ہے اچھا اس کھیل میں انسان غفلت کی حالت میں نہیں ہوتا ہوتا نہیں بچہ جب کھیل رہا ہوتا تو وہ غفلت کی حالت میں کھائے وہ تو اس پر تو تکلیف ہی نہیں ہے تو مکلف ہی نہیں ہے جب تک وہ مکلف نہیں ہے وہ غفلت میں کیسے ہوگا یعنی غفلت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے کسی حکم سے غافل ہیں اللہ کا کوئی حکم ان پر متوجہ ہوئی نہ تو وہ غفلت کیسے تاری ہوگی تو کہا لہو کیا ہے وہ اس عمر کا کھیل ہے کہ جس میں پڑھ کر انسان کسی شئے سے غافل ہو رہا ہے کیونکہ لہا یلہو کا مطلب بھی غافل ہونا ہے یا ایوہ اللہین آمنوا لاتلہکم وہ یہی مادہ ہے نا لاتلہکم الہا یلہی الہا اموالکم ولا اولادکم آئیں ذکر اللہ ذرہم یأکل ویتبتع ویلہ ہیہم العمل تو لہب ہوتا ہے اس جگہ جہاں انسان کسی بڑی شے سے غافل ہو رہا ہو بات بازی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اچھا بچوں کا جو کھیل ہوتا ہے لہب لائن وہ کھیل ہوتا ہے لیکن وہ بے مقصد ہوتا ہے یعنی <laughs> یعنی بڑے جو کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے انہوں نے جوا کھیلا کچھ اور ٹرافی حاصل کرنی ہے پتنی کیا کرنا ہے کچھ مقصد پیش نظر ہوتا ہے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی عمارت بنا کے اس کو یوں کر کے ایک ہاتھ سے نیچے جگا لیں بس بنائی کیوں تھی پھر بڑا بنائے گا تو اس کو کچھ رکھے گا کچھ دیر تو مقصد ہوتا ہے نا بچے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو یہ لائب اور لحاف کو جمع کیا ہے یعنی کیفیت ان کی یہ ہے اس کھیل میں کہ یہ بڑے بڑے حقائق سے غافل ہے غرور کی کیفیت میں دھوکے میں یعنی آسرا سے دھوکے میں ہے اللہ کی یاد سے دھوکے میں ہے اور دنیا کا مقصد کوئی نہیں ہے یعنی جینے کا مقصد کوئی نہیں ہے جس طرح بچوں کا کھیل ہوتا ہے جس کا ان مقصد کوئی نہیں تو حالت لاہب ہے غفلت کے اعتبار سے اور لعب ہے بے مقصدی کے اعتبار سے بہر آئے تو مکمل کردار دو قرات ہیں اس ہے ایک کرا تو آپ کے سامنے ہے, کہ لام ہے دار پر ٹھیک ہے تو ادارالآخرہ صفت موصف ہو گیا جس طرح الحیات النیہ اسی طرح اچھا اس کی دوسری متواتر قرعت میں ایک لام نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دار یعنی مرکب اضافی ہو جائے گا اور یہ متواتر قرعت ہے اور جو مصف شامی ہے یعنی آپ کو معلوم ہے عثمان میں ایک سے زیادہ مصاحب ادھر بھیجوائے ادھر بھجوائے قرآن کی جو متواتر قرعت ہے ان میں چند جگہیں ایسی ہیں جہاں لفظ لکھنے میں بھی اضافہ یا کمی ہے چند جگہ ایسی ہے تو وہ حضرت میں اس کی گنجائش رکھی ہے تو جو مصف جیسے جو, یعنی جو ہے وہ لام کے ساتھ دوسرے مسائب مساف شامی میں لام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اضافی ہے اگرچہ سمجھا رہی ہے کہ جی؟ اگرچہ فرق کوئی نہیں ہے لیکن مرکب توسیع جو مرکب اضافی کئی دفعہ مرکب توصیفی کے معنی میں آتا ہے جس میں موصوف کی اضافت اس کی صفت کی طرف ہوئی ہوتی ہوتا مرکب کیا ہے توصیفی یعنی مرکب اضافی ہونے کی جو بہت سی صورتیں ہیں اس میں کئی دفعہ اضافت وصف الاموصف بھی جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الجامع تو مسجد الجامعی یہ ترکیب ہے لیکن مسجد الجامعلے المسجد الجامع جمعے والی مسجد کو کیا کہتے ہیں مسجد الجامع ہے مرکب اضافی لیکن بھمان مرکب ہے توسیفی کے تو یہ ہے تو ایک لام وہاں گری ہوئی ہے ولد دار الاخرہ مصف شامی میں اور متواتر خراب میں پڑا گیا ہے دارالآخراتی ولد دارالآخر دار دارالآخراتی دارُ دارُ آخرت کا گھر یا آخری گھر خیر للذین یتقون بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں افلا تاقل اور دوسری متواتر متبادل ہے افلا یعقلون ٹھیک ہے کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے یہ کیا ہے استفاع میں تقریری ہے کہ انکاری افلا تاکلون انکاری ہے نہیں یہ نہیں پوچھ رہے تم عقل سے کام لیتو، کہ ہاں لیتے ہو لیتے ہیں یعنی نہیں لیتے تو تم عقل سے کام نہیں لیتے فلت عقیل صدق اللہ ف... کہاں سے اولا بھی تونتیس نمبر یا ہے یہ چونتیس ہے کہ چونتیس چونتیس میرے ساتھ بھی ایسا لکھا ہو جس من اچھا ترجمہ میں نے کہا تھا پڑھ کے آنا ہے پڑھ کے آئے ہوں گے نا اے حضرت؟ اے پڑھ کے نہیں آئے ترجمہ پڑھ کے آنا؟ انا ترجمہ نہیں کرنا تو یہ یاد رکھیں اچھا یہ اس میں سوال یہ کہ اہبیتو یہ جواب کیا دے رہے ہیں اہمتو جمع کا سرکہ ہے اترے تو دو آدمی ہیں اس کے بہت سے جواب دیے ان میں سے یہ شیطان بھی ہے اور فلاں بھی ہے سانپ بھی ہے اور وہ اولڈسٹ مدابق مور بھی ہے تو مور پتہ نہیں کیا کر رہا تھا لیکن بہرحال یہ کیا کہہ رہے ہیں آدم اور حوا ہی کو خطاب ہے لیکن چونکہ ان کی وہ مشتمل ہے اپنی اولاد پر بنا اولاد بھی تو آئے گی تم علیہ من ذریتکما اس وجہ کہ تم دونوں اپنی ذریت پر مشتمل ہو لہٰذا جمع کا سرا خطاب کیا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اول عموماً کیا ہے اہبیتو میں جن شامل ہے بعضوکم کمل بہود میں وہ جو جن سے مراد کون ہے یہ شیطان تو شیطان کو بھی کہا تم دونوں اتر جاؤ تم تینوں اتر جاؤ تو تین تو جمع ہو گیا تو بس ٹھیک اور ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے بیان نہیں کی کہ عربی ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ منیمم جمع عربی میں تین ہیں ایک ہے ایک رائے یہ کہ نہیں تسنیا کے لیے جمع کا سیدھا آ سکتا ہے بآسانی کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا اگر یہ مان لیا جائے تو پھر تمہ علیہ من ذریتکمہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی با ادو کم یہ جملہ حالیہ ہے با اچھا تمہارا بات اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت آدم اور ہوا ایک دوسرے کے دشمن ہو جا نیچے جا اور یہاں انہوں نے رائے اختیار کی ہے کہ یہی دونوں ہے بس شیطان کو بیچ میں نکال دیا تو اب پھر محضوف ماننا پڑ گیا کہ اچھا بعض حکم سے لبادن یعنی تمہاری اولاد میں ایک دوسرے کے دشمن سمجھا رہی کہ نہیں بات تو یہ سارے مسائل پیش اس لیے آ رہے ہیں کہ شیطان کو نکالا ہے اگر آپ شیطان کو نہیں نکالیں گے تو شیطان تو اسی وقت حضرت آدم سے دشمنی شروع کر دی ہے اس نے لیکن اللہ علم رہے تو برمایا کہ لنظمی بادہ کیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوگے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے من ظلم بعضهم بعضاً الارض ای مکان استقرار رہنے کی جگہ وہ متاون اور متاون سے برا تمتو یعنی صرف متاح اور فائدہ کوئی نہ اٹھا سک اٹھا سکے تو متا کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو کہہ رہے متا سے بتا دے کرنے کے تمتو کے مطلب فائدہ اٹھانا متاون کیا ہے تمت جب تمہاری مدت ختم ہوں سے مراد یہ قول فیحا بہت ہی خوبصورت آیا تھا قول وا تما تموتون منہا تخرجون کہا کہ اسی زمین میں ای الارض تحیون بال بنا علی و المفول جس کو ہم کہتے ہیں نا معروف اور مجہول ہیں کیا کہتے ہیں ہاں اس کو کئی دفعہ لغت کی کتابیں کہتے ہیں مبنیفائل و مبنیفول تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پ... ہے نا تخرجول اس کو بال بنا الفائل بھی پڑھا گیا ہے و بال بنا المفول بھی پڑھا گیا یعنی تخرجول و تخرجون مجھول بھی پڑھا گیا بال البناقول کا کیا مطلب ہے مجہول ٹھیک ہے بات واضح ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ای خلقناه لکم انزلنا سے مراد کیا خلقنا بولکم یعنی کہہ رہے ہیں اوپر سے اتارنے سے مراد کیا؟ پیدا کیا ہے وہ انزل الکم من الانعام سمانیہ ت تو وہ بھی پیدا کیے وہ انزلنا من الحديد وہ انزلنا کہ جو حدید کے لیے بھی انزال کا لفظ ہے تو وہاں اکثر علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ انزلنا کئی دفعہ خلق جس کے ذریعے کپڑوں, یعنی ایک ہوتا ہے. کپڑوں کے دو مقصد ہیں, ہیں تین ویسے یہاں یعنی دو بیان کیے اور سورت حل میں ہوگا کہ گرمی اور سردی سے بچنا تو تین مقاصد کیا ہے ستر پوشی ستر پوشی پہلا مقصد ہے اور یہ سب سے بنیادی ہے یعنی زینت کو ستر پوشی میں ترجیح نہیں ہو سکتی کیا مطلب یعنی کپڑے ایسے پہنے جائیں کہ وہ زینت کا باعث ہوں لیکن سطر پوشی نہ ہو تو کپڑے کا مقصد فوت ہو جائے گا تو پہلا مقصد ہے یس یواری سواعتی پھر زینت آتی ہے سمجھا جی بڑی اہم بات ہے یعنی پورا یہاں آگے لباس میں فلسفہ زینت آپ کو دے دیا گیا ہے یعنی کوئی ایسی زینت نہیں ہو سکتی کہ جو یو آری سواتی کے خلاف سمجھا اس کے بعد ابھی اور دوسرا مقصد ہے جو فرمایا وجہ جو بھی فرمایا سور نحل میں کیا فرمایا کہ سردی سے تو شروع میں تو فرمایا کہ ولنہ خلاف ٹھیک ہے وہاں فرمایا اس میں تمہارے لیے گرمی ہے اور آگے فرمایا تقیقم الحر و تقی کم تو گرمی اور سردی وہاں جمع ہو گئی تو پہلا مقصد ہے سطر پوشی پھر گرمی سردی اور پھر ریشہ زینت ہو گا مائی ہوتا جمعی منت زینت میں زینت تو تحسینی امور میں سے ہوتی ہے جس کو اصول فت میں کہتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زینت کے چکر میں سخت سردی ہے لیکن عورت اپنے خیال میں ایک زینت اختیار کرنا چاہ رہی ہے جس میں تانگے اس کی ننگی ہوں گی تو لہٰذا سردی اس کو لگتی رہے عجیب بات ہے نا کئی دب آپ نے دیکھا ہوگا جو مرد ہے وہ بہت سردی میں سوٹڈ بوٹ اوپر تک نیچے فل ہے لیکن عورت بےچارے اپنی لباس کے چکر میں جو ہے وہ سردی کھاتی پھر عجیب عجیب سے مسائل ہیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے تو زینت کا مقصد ہے لباس اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا جمیل اور مَ اب الجماع زینت مقاصد میں سے ہے یعنی لباس سے زینت اختیار کرنی ہے لیکن ان دو مقاصد کے بعد اچھا ریشا ویسے کس کو کہتے ہیں ریشا کہتے ہیں جو مور ہے یا کبوتر ہے یا جو خوبصورت چڑیا پرندے ہوتے ہیں ان کے پروں کو ریشا کہتے ہیں ریش ٹھیک ہے ریش اس کو کہتے ہیں تو لہذا وہ ان کے اوپر ایک حسن محسوس ہو رہا تھا نا ان کے پر ہے تو لہٰذا لباس کو بھی اس طرح اچھے طریقے پر حسن ظاہر کرنے کے لیے ظاہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مطلب اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنے کے لیے اچھا لباس پہننا یہ ریش ہے بات کو کیا کہیں وہ ہاں وہ عربی کا لفظ نہیں ہے وہ ہاں لیکن ہو سکتا ہے عربی سے اس کا تعلق یہ ہو کہ یہ زینت کا باعث ہے تو اس لیے اس کو ریچھ کہہ دیا جاتا ریش عربی پروناشن لگ رہا ہے تو اس کو ذرا دیکھیے گا ڈاکٹر شفیق صاحب فارسی کی کسی کتاب میں دیکھ کے بتائیے گا کہ ریش کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ریش مبارک داڑی کو کہا جاتا ہے کل بتائیے گا بارش تو وہ تجم <مِنَثَّر> اور جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں الحمد للہ عورت عورتمل اچھا دیکھیں یہاں انہوں نے آپ کے ہاں زبر لگا کہ پیش ہے کہ لباس <تصفح> <تقویٰ تصفح> <تقویٰ تصفح> <تصفح> اب وہ بتائیں گے لباس تقوا سے کیا مراد العمل الحسن سمت کس کو کہتے ہیں اخلاق کو کہتے ہیں سمت جس کو ہم عربی اردو میں سمت کہتے ہیں نا سمت, سمت میں چلے جاؤ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن شخصیت کی سمت کیا ہوگی سمت، ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ اخلاق کے معنی کہ آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں کس رخ پر آپی کی شخصیت ہے بات واضح ہے کہ نہیں تو یہاں کہتے ہیں لباس الطقہ سے مراد کیا ہے العمن و سمت الحسن اچھے اخلاق اچھی طبیعت اچھی فطرت بن نسب کہہ رہے پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ عطفن على ٹھیک ہے؟ پر عطف ہو جائے گا تکوا کا لباس بھی تم پر رہا ہے والرفع اور کہہ رہے رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا اس کو مبتدا بنا کے اور خبر کیا ہوگی وہ آگے آ رہی ہے دیالی کا خی و تو فرماتے ہیں وہ خبر جملہ وہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہے بات واضح تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ پر گویا اختلاف کے حوالے سے کوئی بنیادی فرق واقع ہو رہا ہے تو اس کو بھی ذکر کچھ کچھ جگہوں پہ امام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں یعنی ولی باس اور تقوا ولیباس کیا فرق پڑا دونوں صورتوں میں نہوی ترکیب فرق ہوگی ایک نہیں ہوگی ٹھیک کا ذالک من ولباس والتقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ ایدلائل قدرتہ لعلہم یذکرون فیؤمنون فیہی التفات عن الخطاب یہ بلاقت کے قائدوں میں سے ہے التفات عن الخطاب کیا ہے کئی دفعہ آپ مخاطب سے باتیں کر رہے ہیں کرتے کرتے غائب کے سیغے میں چلے جاتے ہیں اور کئی دفعہ غائب کے سیغے سے خطاب میں آ تھا الحمد للہ رب العلم سب غائبہ الرحن ابراہیم مالک عمدین ایتاب شروع ہو گیا تو کئی دفعہ خطاب ہوتا ہے التفات ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں التفات من الغائب عیل المخاطب ٹھیک ہے اور کئی دفعہ من الخطاب عیل غیب تو یہاں کیا ہے التفات عن الخطاب یعنی خطاب کرتے کرتے اچانک غائب کا سوا کہاں ہے غائب کا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم سب خطاب ہے اس کی پیروی نہ کرنا وغیرہ میں پڑ جاؤ گے کما اخرج ابا وئی کم بےفت نتی ہی منل جنتی یون زیو ان اب یون زیو کیا کہیں اس نے نکالا تھا تمہارے ابا بین کو جنت میں سے کیا کرتے ہوئے ہاں ٹھیک ہے لباسما لیما سوا لا شیون یا تم دیکھتے اجسادهم او عدم الوانهم یا تو ان کے کلرز نہیں ہوتے یا جسم اتنے لطیف ہے کسیف نہیں ہے ڈینس نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ان کو دیکھ نہیں پاتا ان غم ہوا جمود اللہ ترا ترم لطیفی ادیم الوانی یہ مراد ٹھیک ہے بہت سی آ رہے ہیں اور لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ کہ وہ وجود تو ہے نا لیکن لطیف ہے ٹھیک ہے تو لطافت کی وجہ سے دیکھا نہیں جاتا جیسے ہوا لطیف ہے اس وقت نظر نہیں آ <أَوْلِيَاءً> اولیا اولم کی جمع یعنی <فَاحشةً> بالبئی اور گھر کا طباف حالت میں کرتے ہیں آری کی جمع اور کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ ہم تباہ کیسے کریں کپڑوں میں جس نے اللہ کی نفرمانی کی ہے تو انہیں اس بات سے منع کیا گیا تو انہوں نے منع کیا گیا تو کیا کہا انہوں نے کہنے کہ اللہ کیا فرماتا ہے قول وجدنا فی کہتے ہیں قول وجدنا علیحا ابانا فق تبئی نہ بھی فن یعنی دو چیزیں ہیں یعنی کلچر ہے نا ہمارا اباؤ اجداد اور جب ہمارے اباؤ اجداد اس پہ چل رہے ہیں تو یہ کلچر یقیناً اللہ کی طرف سے آیا ہو تو دو چیزیں آپ دیکھیں دلائے لیں کہ ہمارا کلچر وہ ہے جس پر ہمارے اباؤ اجداد ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد غلط نہیں ہو سکتے تو لہذا یہی حکم اللہ کا بھی ہوگا یہ استضاب ہے پورا یعنی جواب تعلمون جس کو تم نہیں جانتے کہ اس نے کہا ہے استفام و انکار یعنی یعنی کا مطلب کیا ہے یعنی آپ اس کی جگہ کہہ دیں تفسیر حلال -e اگر آپ ترجمہ پڑھ کے آئیں گے تو پھر تھوڑا زیادہ فائدہ ہوگا پیچھے آئے نا کہ کما اخراجہ ابا جیسا کہ اس نے تمہارے باپوں ابا وجاد کو نکالا تو اخراجہ میں جو ہوا کی زمیر ہے اس کا لغوی اعتبار سے نحوی اعتبار سے حال بن رہا ہے یعنی اس نے نکالا تھا تو کیا کر کے نکالا جو ترکیب اس نے اختیار کی تھی وہ وہ ترکیب تھی جس میں ان دونوں کے پوچیدہ اعضا ظاہر کرتے ہیں تو یہ مراد ہے کہ انحو اخراجہ وہ نما اخراجہ نظاں کم اللباس ٹھیک اچھا وہ ایک صاحب ہیں وہ ہمارے کہنے والے وہ مستقل ہیں عبدالرحمٰن کی بات ہو